قال الله سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدی سورت البقرہ آیت نمبر انیس اور بیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دوسری مثال دی ہے کہ ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کیسی ہے اب یہ سارے کا سارا سلسلہ میرے مخترم بھائیوں اور بہنوں منافقین اور ان کے حالات کا چل رہا ہے کہ وہ کس طرح زندگی اپنی گزارتے ہیں اور کس طرح اللہ رب العالمین ان کی مثالیں اپنی پاک کتاب میں بیان فرما رہے ہیں فرمایا کہ ان کی مثال ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کسی ہے جس میں تاریکیاں ہوں کڑک ہو اور بجلی ہو جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور جب تاریکی عود کر آتی ہے تو گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں یہی حال منافقین کا تھا جب قرآن کریم میں مذکور عوامر و نواہی اور وعد وعید سنتے تو مارے ڈر کے اور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 اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا بارش سے مراد اسلام ہے اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقوں کو موت دکھائی دیتی ہے سیدنا ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت اور علم جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال اس بارش کی جو کثرت سے ہو وہ بارش جب زمین پر پہنچتی ہے تو زمین کا وہ حصہ جو صاف ہوتا ہے پانی جذب کر لیتا ہے پھر اس سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے اور زمین کا جو حصہ سخت ہوتا ہے وہ پانی کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ اس سے پیتے ہیں پلاتے ہیں اور کھیتی میں آب پاشی کرتے ہیں اور زمین کا بعض حصہ بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے نہ پانی کو روکتا ہے نہ اس پر گھاس اگتی ہے بس یہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرے اور جس چیز کو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ اس کو نفع پہنچائے پھر وہ شخص اس کو پڑھے اور پڑھائے اور چٹیل میدان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہدایت اور علم دین کی طرف متوجہ نہ ہو اور جس ہدایت کو دے کر میں مبعوث کیا گیا ہوں اسے قبول ہی نہ کرے تو یہ مثالیں دے کر محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا اور مومن وہ کس طرح خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس دین سے نفع دیتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید اور اس کے فہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق دے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ